الحمد اللہ علمہ صلی اللہ علیہ وحم الرحمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اور باقی تمام ورثہ غرف اور برادران سب خوشی اور اب ہم ہمارے سلسلہ درس دعوت شریف میں سے چل رہا ہے درست نمبر بتیس ہے آج ہمارا اس درس میں جو ہیں چونکہ ہمارے درس آصب کے آزان اور دوسرے آزانوں کے بعد پڑھی جانے والی دعاؤں یا آزان سے پہلے پڑ جانے والی دعاؤں کے بارے میں تھا تو آزان سے پہلے پڑی جانے والی معرف کے علاوہ باقی نمازوں میں آزان سے پہلے پڑی جانے والی دعا جو کہ قلمِ تمجید کی صورت میں سبحان اللہ والحمد للا ولا الہ الا اللہ اللّہ اکبر اللہ اللہ علک وط اللہ بلّی وزم یہ مبارک دعا جو ہے اس کا ترجمہ مختصرن ہو گیا اور یہ دعا آسان اور اس کا ثواب بہت زیادہ اور اجر بہت زیادہ ہاں جی اور یہ آپ لوگوں تک پہنچا دیا ابھی جو ہے شاہ سید علیہ الحمرماتے ہیں آزان صبح سے پہلے خاص طور پر صبح کی اذان دینے سے پہلے یہاں ایک مخصوص دعا ہے اور یہ دعا قرآن آیات ہے <تصفح> یہ قرآن آیات ہے ہاں اس قرآن آیات کو پڑھنے کا حکم دیا ہے صبح کے اذان پڑھنے سے پہلے تو ان قرآن آیات کا بھی مختصر ترجمہ لوگوں تک پہنچا رہا تو فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ صرف صبح کے اذان سے پہلے پڑھے جانا ہے ہاں جی صبح کے اذان دینے سے پہلے تو رب شرحلی دعائی ہے ربراہلی صدری امری یَ سرل من لسانی العقد قولی خالق الإسباح وجأل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبح قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُمْ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا, قولاً مِمَّنْ, ممن دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَقُلْ, وقل الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَخِصْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدَ وَلَمْ یق لَهُ شریکن فِي الْمُلْكِ وَلَمْ یق لَهُ ولی مِّنَ کبر وَكَبِّرْهُ تقبیر <تصفح> یہ مبارک آیا تھے اس الحمد صلی اللہ ان کو پڑھنے کا حکم میں صبح کے آزان سے پہلے ہاں جی تو اس دعا کو اس مبارک دعا کا صرف ترجمہ کر رہا ہوں مختصر توجہ کے ساتھ چونکہ اس کے تشریح تبصیر تو ہیں ہے جو کہ قرآن باقی قرآن تفصیل میں آپ کو مل جاتی ہیں تو شروع صرف میں ترجمے کے حد تک کر ہوں تو ہمارے یہاں دعا یہ ہے ربش رحلِ صدر یہ ایک دعا پہلے پیراگراف جو ہے آیت جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے چونکہ آپ کے زبان میں تھوڑی سی لگنت تھی جو بچپن میں آپ کو پیش آیا تھا ہاں جی تو اس وجہ سے جو ہے آپ کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت کی ذمہ داری سونپا تو میں اللہ کے درگاہ میں لس زبان زبان کی لغنت کھولنے اور سینا کھلنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمایا تو وہی دعا یہ دعا کا پیراگراف جو ہے ہمارے لیے وہ لوگ جن کے زبان میں لغنت ہے وہ اس دعا کو ہمیشہ پڑھتے رہیں تو اللہ اس میں ایک کمی اس کو ٹھیک کرے گا ایک کمی پیدا ہوگا بچوں کے لو بڑوں کے لو اس کے علاوہ وہ لوگ جو علم سمجھنے میں ان کے مشکل ہے سبق سمجھنے میں مشکلات ہے کوئی بھی علمی مطالب سمجھنے میں مشکلات ہے وہ بھی اس پیراگرا کو پڑھتے رہیں تو اللہ ان کو بہتر مدد فرمائے گا تو دعائی رب اے میرے پروردگار رب شرح لے صدر اشرح شرح کھول دے میرے لے میرے سینے کو شر صدر علم کے لیے بہت بڑی ضرورت ہے اللہ جب تک سینے کو نہ کھولے اس وقت تک جو ہے علمی حقائق بندے کو سمجھ میں نہیں آتے گہرائی تک نہیں پہنچ پاتے <تصفح> پیارے نبی پرو اللہ نے جو ہے علم نشر اللہ کا صدر فرمر اللہ کے خاص انعامات کے طور پر ذکر فرمایا جس کا مشاعل اسلام دو آخر ہے تو علم کے حصول میں شرح صدر بہت بڑی ضرورت ہے تو رب شرح علی صدر اللہ میرے سنی کو کھول دے و یس سر اور یو یس میرے آسان کر دے میرے لیے و یس سرلی میرے عملی میرے کام کو اب آپ اس میں جس چاہ کے بھی جو بھی مشکلات ہیں مسائل اسی کے آسانی کے لیے اللہ دعا کریں علیہ السلام اپنے تبلیغی کاموں کے آسانی کے لیے اللہ سے دعا کریں وحلعدََََََََََََََََََََحل جو ہیں حل یا کھولنے کے معنی میں اقدہ گیرہ کے معنی میں تو اے اللہ کھول دے میرے گرہ کو من لسانی میرے زبان کی جو سے مراد وہی لغنت کی تکلیف تھا یعنی اس کو کھولنے کے لیے اس میں آسانی پیدا کرنے کے لیے آپ نے اللہ سے دعا کیا اے اللہ میری زبان کی لگنت کو کھول دے یہ کہو قلی فقیہ یہ کہو فیکن سمجھنے کے معنی میں گہرائی سے کس بات کو سمجھنا قول بات تاکہ یہ لوگ میری بات سمجھ جائے تو یہی آیا ربش لے کر یہ کہو تک یہ عبارت جو ہے جن کو با علم سمجھ میں نہیں آتی ہیں ہاں جی مسائل علمی کوئی بقاش سمجھنے میں مشکلات ہے وہ ان کے لیے یہ دعا مفید ہے اور اس کے علاوہ جن کے زبان کی لغنت ہے ان کے لیے یہ دعا بہترین ہے فالق و فالق یہلقو فار فلق چیرنا اس معنی میں ہے ہاں جی اندھا اندھیرا کے صبح کرنا فلق اللہ الصبح یہ معنی زیر ہے جی تو فالق و لس بہ صبح کو پھاڑنے والا یعنی اس سے رات کی تاریخی کو چیر کر صبح کی روشنی پیدا کرنے والا چونکہ فالک الانی پیدا کرنے کے معنی میں بھی ہے لیلہ اور اے وہ اللہ جس نے قرار دیا رات کو سکن سکن یعنی باعث آرامش سکون یعنی سکون اور آرامش کا ذریعہ قرار دیا جس نے رات کو وہ شم اور جس نے قرار دیا سورج شم سورج و چاند کو حسبانہ حساب کا ذریعہ بنا دیا یعنی اس سے دنوں کے حساب ہوتے ہیں گھنٹوں <تصفح> کے سکن منٹ کے مہنوں کے اور ہفتوں کے سالوں کے سال کے موسموں کے سب کے معلوم اس چان سورج اور چاند کے ذریعے سے ہوتی ہیں ظالقہ تقدیر العزیز العلیم یہ جو ہے ہنج رات کو دن کرنا رات کو سکون کے ذریعہ بنانا اور رات اور شرح شان کو حساب کتاب کے ذریعہ بنانا یہ سب ظالقہ یہ سب تقدیرالہنج اندازہ گیری ہے اس العزیز العلیم عزیز کا معنی مضبوط طاقتور کے معنی بھی ہے محبوب اور پیارے کے معنی بھی ہے یہاں پر عزیز سے مرد مضبوط طاقتور کے معنی میں ہر چیز پر غلبہ رکھنے والی ذات اور علیم ہر چیز کو جاننے والے ذات کے اندازہ گیری ہے اس نے یہ حساب ہر شخص کو اس طرح مؤین اور موجود فرمایا ہے یہ اس ذات کا اندازہ گیری ہے جو عزیز ہے جو ہر جو طاقتور ہر چیز پر غلبہ رکھنے والا جو چاہیں کر سکنے والا اور وہ بھی جاننے والا علم کے بنیادہ پر وہ ولض اللہ وہی ذات ہے وہ پاک مقدر ذات ہے جا لکوم النجمہ جس نے قرار دیا تمہارے لئے ستاروں کو نجوم ستار لکم تمال لتاح دو تاکہ تم ان ستاروں کے ذریعے سے ہدایت پائے لتاح دو بیہا ان سے تم ہدایت پائے راستہ پالے راستہ معلوم کرے فی ظلمات البر و ظلمات ظلمت کے ہیں بر خشکی باہر سمندر سمندری سفر میں اور خشکی کے سفر میں تم جو ہے ان ستاروں کے ذریعے سے راستہ معلوم کرے پہلے زمانوں میں رات کو دن کو رات کو جب سفر کرتے تھے سمندروں میں کسی طرح سے تو ان ستاروں کے ذریعے سے جهت معلوم کرتے تھے کہ میں مشرق جانب جانا ہے جانب جانا ہے کس ملک کی طرف جانا ہے ہاں خوشکی میں بھی وہ اسی طرح سے معلوم کرتے تھے خوشکی کے بڑے بڑے صحراؤں میں جہاں کچھ پتہ نہیں چلتا تھا ستاروں کے ذریعے سے اور سمندر میں بھی اور چونکہ ستارے ہمیشہ مشرق معرب تھے مان مشرق سے معرب کی طرف جاتی ہیں تو اسی سے وہ راستے معلوم کرتے تھے اور یہ سال بھر کا ایک تقویم اور کیلنڈر کے کام دیتے تھے ان کے لیے راستے بیان کرنے کے لیے ہیں معین منار اور, اس اور علامت نشانے اور ہمیشہ ثابت رہنے والی انتہائی مضبوط اور مستحکم نشانی قطفیات اللہ بے شک ہم نے کھول کھول کے بیان کیا آیات ہماری نشانیوں کو ہاں جی لیک قومی قوموں کے لیے جو جانتے ہیں علم اور معرفت رہنے والے قوموں کے لیے جو ہمارے اس کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں ان میں بھی جو ہمارے قرآن میں غور فکر کرتے ہیں یہاں آیات ملت قرآن آیات اور تعلیمات بھی شعاری ہیں جن میں اس کائنات کے رموضات کے بارے میں گفتگو ہے ہاں اور ساتھ ہی اس عالم کے بارے میں بھی جوری کائنات بھی اللہ کے آیات ہیں ہاں جی وہ آیت تکوینی ہیں قرآن پاک کے آیات ہیں یہ آیت تحریری ہیں لو ہم نے یہاں قرآن آیات کے ذرا اشارے ہم نے کھول کھول کے بیان کیا ہمارے قرآن پاک کے آیاتوں کو اس میں سارے حقائق بیان ہے عرض لے کر سرا تک کن کے لیے لکھ قوم ایسے قوموں کے لیے جو جاننے والے ہیں نہ کہ جاہلوں کے لیے تو ان کو سمجھ ہی نہیں سکتا وہ لذہ اللہ وزاد ہے ان جس نے تمہیں پیدا کیا ان انشا سے پیدا کرنے کے معنیٰ میں ہاں جی جس نے تمہیں پیدا فرمایا انشا انشو انسان پیدا کرنا اور بڑھنا تربیت پانے کے معنی میں یہاں پیدا کرنے کے معنی میں ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا من نفس واحد ایک ہی نفسِ مراد عالم علیہ السلام کے نفس سے تمہیں پیدا فرمایا اسی سے تمہاری سلسلے نے نسا پھیلایا پھر جو ہے اسے پیدا فرما کر ہم مستقر استقر رہی استقر قرار کہیں کہیں رہنے کے جگہ قرار قرار دینا وہ مستعد و یا استودیو امانت کے معنی میں مستد امانت کی جگہ یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے ہاں جی اور مستعدہ قرار دے تو مستقل سے مولمان یہ فرمایا اس سے پھر یہ بندہ جو ہم نے پیدا فرمائے اس دنیا میں اس کے ٹھہرنے کا جگہ کہاں ہیں اور قیامت میں اس کا ٹھہرنے کا جگہ کہاں ہے یہ ہم نے معاون کیا ہاں جی اور مستہ امانت کی جگہ اس سے مراد جو ہے اس کون سی مانگ اور باپ سے یہ پیدا ہوگا کون سے مانگ کے رحم میں یہ تربیت پکا امانت بھی مختصر عرصے کے اور جو ہے اس دنیا میں وہ اور پھر مستعودہ اور کون کون سی جگہ پہ اس دنیا میں یہ رہیں گے مانگ کے رہوم ہاں جی مستود امانت کی جگہ تو اس سے مراد جو ہے استقرار اس سے مراد مان کے رہوم یا قبر یہ بھی مانا کیا ہے اس کا قبر کہاں ہوگا یہ کہاں مرے گا اور کہاں دفن ہوگا یہ بھی ہم نے معین کیا فرمایا کوئی نفس نہیں جانتا اس کو کب مرنا اور کدھر مارنا ہے ہاں جی اور یہ ہم جانتے ہیں کیونکہ ہم نئے چیز کو معین کیا ہوا ہے قطفسل نہ آیا تو اللہ شاہ نے کھول کھول کے بیان کی ہمارے آتوں کو لے قوم یافقون ایسے قوموں چلے جو ہر حقیقت کو باریکی سے سمجھتے ہیں فقیہ کو غور و فکر تدبر کے ساتھ حقائق کو سمجھنا جاننے کے معنی اللہ عماً اس شخص کی گفتار اور بات سے زیادہ بہتر کس کا ہے من وہ شخص جو دا اللہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت اسمرت رسول اللہ علیہ وسلم کی دعوت اشعار رسول اللہ کے زبان موت سے جو کچھ کلمات نکلتے تھے تو اس سے کہ رسول اللہ کے کلام سے زیادہ ہے؟ کس کے کلام بڑھا کے پھر یہ عمومیت اختیار کرتے ہیں ہر وہ شخص جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں عامل سالین وہ شاید جو لوگ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں اس کی کلام سے زیادہ کس کلام جو بہتر ہیں عامل السالین پھر وہ اچھی کام سے دعوت دینے کے ساتھ ساتھ اللہ دعوت دینے کے ساتھ وہ نیک عمل کرتے ہیں وقال اور کہتے ہیں ان من المسلمین بے شک میں اللہ تعالیٰ کے ہر حکم بل لبے کہنے والا اور سر تسلیم خم رہنے والا ہوں یہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام مبارک تھا آپ لوگوں کو یہی فرماتے تھے کہ اول لا الہ اللّہ تو لےو اے لوگو الہ الا اللہ, اللہ, اللہ کہوں تاکہ تم فلاح پاؤ گے آپ خود بھی کہتے تھے آپ خود عمل بھی کرتے تھے اور یہی اللہ کے زرگاہ میں کہ میں اللہ کا سرتا عوانا اول المسلمین فرماتے تھے کہ میں اللہ کے حکم پر سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں پھر اللہ کے مجھے کل دو اے لوگوں اور اے مومن اللہ پیارے نبی الحمدللہ للہ الرجی تمام تعارفیں اس اللہ کے لئے ہے اللہ تخص صاحب جس نے کسی کو اپنے لیے زوجہ کے طور پر قرار نہیں دیا والن نے کسی کو اپنا بیٹا قرار دیا قلم یقل نہ اور نہیں ہی اس پاغذات کے لیے شریک ان کوئی شریک فلم ملک اس کائنات کے بادشاہ میں اس کائنات کے بادشاہ میں وہ ہاں جی بادشاہ ہیں اسی بادشاہ جس کا کوئی شرع نہیں ہے صرف وہی بادشاہ حقیقی کائنات میں حقیقی تصرف صرف اسی کاغذات کو ہے اس کائنات میں جو تصرف کرنا چاہیں جس کو جسے دینا چاہے جس کو جس سے چاہے جس میں جو ملک کو تباہ کرنا چاہے آباد کرنا چاہیں <coughs> سب اسی کاغذات کے ہاتھ میں ہے اس میں وہ شرکت لاغیر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذات کائنات کے بارے میں وہ شرکت لاغیر ہے اس کے ساتھ کوئی شریع نہیں ہے خیبری کائنات کے ہر شے کا وہ اللہ تعالیٰ حقیقتاً مالک ہے یہ فرما رہے ہیں علم یق اللہ اور نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ولی منزل یعنی اس کو ذلت سے بد نجات دلانے کے لیے یعنی یہاں ولی سے ملادیاں ہیں سرپرست ناصر مددگار یعنی اللہ تعالیٰ کو ایسے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کوئی کہ کی اللہ کسی مشکل میں نوز ولا پڑ جائے اور کوئی اس کو کسی مشکل سے نجات دلائے اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں والا کھلی شعین قدیرے لہٰذا اس کے لیے کبھی ذلت تو خالی اس کے درگاہ سے ہاں کا بھی تعلق نہیں یہ فرمائے اس کے لیے نہیں ہے کوئی ولی جو اس کو کسی ذلت و خالص اس کو نجات دلائے اور صفات سے پاک اور مناظر یہ دنیوی بادشاہ ایک دن شکست کھا کے و بخار ہو جاتے ہیں ایک دن فتح پا کے بڑا مغرور ہو جاتا لیکن اللہ کے درگاہ میں کوئی شکست نامی کوئی چیز کا تصور نہیں ہاں جی اور فتح کے بھی اس کے لیے نہیں وہ ہمیشہ شف ہیں ہاں جی پوری کائنات اس کے قبضۂ قدرت میں اس کائنات میں جو تصرف کرنا چاہے جس شے کے بارے میں جس مہلوک کے بارے میں خواہ انسان و خواہ جنت خواہ جو فیصلہ کرنا چاہے وہ اللہ کر سکتے ہیں لہٰذا جو اس کے لیے نہیں اس کے لیے کوئی ولی جو اس کو کسی سے لت دینے وہ کسی کا محتاج ہی نہیں ہے نہ کسی انسان کا نہ کسی خیشے کا نہ کسی بھی مخلوق کا لہٰذا جب وہ محتاج نہیں ہے تو اس کو ذلت ہاں اس کے لیے ہرگز پیش نہیں آئے گا اور نہ کسی کے اس ذات کو کسی ذلت سے نجات دہانے کے لیے کسی کی ضرورت ہے بلکہ وہی ذات ہے جو ہر ایک کو ذلت سے نجات دیتے ہیں پریشانیوں سے نجات دیتے ہیں مشکلات سے نجات دیتے ہیں اس لیے اللہ آخر فرماتے ہیں وہ کب بھی تبیرا لہٰذا یہ اللہ کی بڑائی بیان کرو جتنا بڑائی بیان کرنے کا حق ہے ہاں یہ مقول ملال تاکیدی ہیں کبر ہو اللہ کی بڑائی بیان کرو اس کی عظمت بیان کرو اس کی شان بیان کرو جتنا وہ بیان کرنے کا حق ہے چونکہ اللہ نے فرما و کبر اس ہم اس کی تکمیل کرتے ہیں اللہ اکبر اے اللہ تو ہر چیز سے بزرگ و برتر ہے تو ہر چیز سے عظمت والی ذات ہے ہاں تیری عظمت اور تیری بزرگیں کبریائی ہر چیز سے بزرگ و بہتر ہے یا اللہ اکبر قمان ممسادی نے جو فرمایا یا اللہ تو عظیم ذات ہے کوئی تیری توصیف نہیں کر سکتا تری کا آ کو صحت بیان نہیں کر سکتا اللہ ماشاء الرمت تو یہ مختصر آیات ہیں جو دعا کی شکل میں آ دیا ہے صبح کی اذان سے پہلے اس دعا کو پڑھ کر پھر صبح کی اذان پڑھنے کا حکم دیا ہے حضرت امیر کبیر صدمدانی نے دعوتی شریف میں تو آج آسٹردرس یہیں پر اظہار کرتے ہیں